حدیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ميت ميت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین روزانہ ہی ہم حدیث پاک سے ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں میرے آکا علی سرات والسلام کے مبارک کلاموں سے میرے آکا کی مبارک حدیثوں سے بخاری شریف کی حدیث ہے اور آج ہم بات کریں گے دو عظیم ہستیوں کی حضرت بیدی عائشہ صدیقہ ربیع اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد گرامی عاشق کے اکبر سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن بخاری شریف کی حدیث ام مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عبداللہ بن ابو بکر ان دنوں ایک ہوشیار اور سمجھدار نوجوان تھے یہ رات کے وقت غارے سور سے نکل جاتے تھے یعنی یہ غار سور کی رات کا واقعہ ہے نبی پاک کا قیام ہے غارے سور میں عاشق اکبر میرے آقا کے ساتھ ہیں اور آپ کے بیٹے وہ کیا کرتے تھے کہ رات غار سور کی طرف جاتے تھے گھر سے اور پوری رات وہیں رہتے اور قریش کے دن بھر کی سرگرمیوں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی ربی اللہ عنہ کو آگاہ کرتے پھر صبح مکہ پاک میں آ جاتے اور ایسا ظاہر کرتے کہ گویا وہ رات انہوں نے قريش کے ساتھ ہی گزاری ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام وہ ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ وہ اپنی بکریوں کو غار سور کے قریب لا کر چرایا کرتے تھے جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ ان بکریوں کو لے کر نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے پاس لے آتے اور حضرت یار آقا علیہ السلاۃ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان بکریوں کا دودھ پی کر آرام سے رات گزارتے غار سور میں قیام کے دوران عامر بن فہیرہ مسلسل تین دنوں تک صبح کے وقت اللہ صبح بکریوں کو ہاک کر لاتے رہے اور دودھ پلاتے رہے سبحان اللہ حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے راستہ جاننے والے ایک تجربہ کار آدمی کو مقرر کر کے اس وعدے کے ساتھ اپنی سواریوں کو اس کے حوالے کیا تھا کہ تین راتوں کے بعد وہ ان سواریوں کو غارے سور پر لے آئے جب وہ وعدے کے مطابق سواریوں کو لے کر پہنچ گئے تو پیارے آقا علی رات وسلام اور سید اللہ صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساحل کی طرف روانہ ہو گئے یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ واقعی یہ رات ان کسی موقع پر اس پر مزید بدری پھول لیں گے کہ غار سور کی جو راطیں تھیں غار سور کا جو سفر تھا ہجرت مدینہ کا جو سفر تھا وہ ایک ایسا سفر ہے کہ جتنی بار بیان کرے ایمان تازہ ہو جاتا ہے مگر آج اسپیشلی سدیش کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کئی بار سنا کہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ساتھ اس سفر میں تھے پیارے آکا کو کاندھے پر اٹھا کر اس پہاڑ پر بھی چڑھے نبی پاک کے داخل ہونے سے پہلے صدیقی اکبر غار میں داخل ہوئے اپنی چادر کو پرزے پرزے کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر, کر تمام سوراخوں کو بند بھی کیا نبی پاک کو اپنی گود میں آرام کرنے کا ارض بھی کیا ساپ کے کاٹے پر صبر بھی کیا سفر میں بھی ساتھ رہے یہ تو عجیب عجیب و غریب عشق کی داستان ہے جو کتنی بار ہم سن چکے ہیں اور جب بھی سنتے ہیں ایک نیا لطف دیتی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت دل میں اور بڑھ جاتی ہے مگر آج بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں اور بھی بہت کچھ بتا رہی ہے کہ فقط صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ وسلام کی خدمت نہیں کی بلکہ آپ کے گھر والوں نے بھی خوب اشار کیا آپ کے بیٹے رات کو گہار کے قریب آتے تھے سارے دل کی خبر بتاتے تھے آپ کے غلام جو ہے وہ بکریوں کو لے کر آ جاتے اور دودھ پیش کیا کرتے تھے گویا پورا گھرانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نبی پاک پر قربان سبحان اللہ اللہ کرے کہ ہم اور ہمارا گھرانہ بھی پیارے آکال اسرات والسلام کے عشق سے معمور رہیں نبی یہ پاک پر اپنا تن من دھن قربان کرنا ہمیں نصیب ہو جائے لیکن آج حال یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی بڑا مذہبی ماحول میں ہوتا بھی ہے تو گھر کے دیگر افراد کے اندر وہ عشق رسول کی شمع نظر نہیں آتی ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی ہے اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے انہیں بھی عشق رسول کا پیغام دینا ہے اور اس کا بہترین ذریعہ مدری چینل ہے خود بھی دیکھتے رہیں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر دکھائیں تاکہ عشق کی عظیم داستانیں نبی یہ پاکرات کی مبارک حدیثیں ہم بھی سنتے رہیں اور اپنے دلوں میں نبی پاک علیہ اثرات اسلام اور ان کے صحابہ کی عظمتوں کو اجاگر کرتے رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر اگلے سلسلے میں حدیث پاک کے ساتھ حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ